اللہم نظر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وعدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى و في فی شان حبیبه مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکته على النبي یا رسول رسول اللہ, اللہ. علی محبوب رب العالمین تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو کریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کے بھی اللہ جلّہ و اعلیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم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 تمائے سر خیل زہرا جمال جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقوی نِ عالم فخر آدم و بنی آدم نینے بطھا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشر معصوم عامن احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز پہ اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام زبیل الحتشام برادران اسلام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلام نے پاکیزہ اور صاف ستھرا تصور معاشرہ دیا اور اس کا عملی ثبوت ریاست مدینہ کا وہ پاک باس معاشرہ تھا جس میں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر تھی اور اگر کوئی شخص جرم کر بیٹھتا تو وہ خود بارگاہ باہر صالت میں معافی کے لیے حاضر ہوتا اور شریعت کی طرف سے اس جرم کی جو بھی سزا مقرر اور متعین ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کروانے کے لیے اصرار کرتا اسلام نے مختلف جرائم کی جو مختلف سزائیں مقرر کی ہے خل خدا کی بہتری معاشرے کی طہارت پاکیزگی اور بندوں کا مالک کے ساتھ جو تعلق بندگی ہے اس کو مضبوط رکھنے اور ریاست کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے ان سزاؤں کو شریعت نے مقرر کیا ہے دوسری بات جتنی بھی کڑی سزائیں ہیں جن کو شریعت میں حدود کہا جاتا ہے وہ معاشرتی جرائم پہ ہیں جن گناہوں کا تعلق خلق اور خالق سے ہے وہ جتنا بھی سنگین جرم کیوں نہ ہو اس کا معاملہ آخرت پہ رکھا گیا نماز اہم فریضہ ہے اگر کوئی ترک نماز کرتا ہے شریعت نے بطور حد اس کے لیے کوڑے مقرر نہیں کیے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے بطور حد کوڑے مقرر نہیں کیے اور بھی جتنے بھی جرائم ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو اس کی سزائے آخرت پہ رکھی گئیں لیکن جن گناہوں سے جو جن جرائم سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور انسانی حقوق غصب ہوتے ہیں اور انسانیت کو اذیت پہنچتی ہے ان کی کڑی سزائیں اس لیے رکھی گئی تاکہ اس جرم کا خاتمہ ہو اور معاشرے میں تمانیت کا دور پھیلے اگر کوئی کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کا بدلہ قتل رکھا گیا کیونکہ اس نے یہ عمل کیوں کیا گو قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال یہی ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیں سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو بندوں سے کیا جائے گا وہ حقوق حکومے سے دماز کا ہوگا اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلا سوال حدیث شریف میں آتا ہے قتل کا کیا جائے گا تو قتل کی سزا قتل ہے اور اگر قاتل کی سزا قتل نہ رکھی جائے تو پھر قتل میں اضافہ ہو جائے کیونکہ نتیجہ سامنے ہے جن ملکوں میں قتل کی سزا قتل نہیں ہے وہ ملک یورپ کے ہوں یا امریکہ کی ریاست کہ وہ علاقے ہو وہاں آپ قتل کی شرح دیکھ لیں پاکستان کے اندر اگر قتل و غارت عام ہے تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس میں قتل کی سزا قتل ہونے کے باوجود اتنے قتل کی ہوتے ہیں اس میں اس سزا کا اجرا نہیں ہوتا ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ سفارش اور رشوت پہ چلتا ہے لہذا قاتل اپنے کیفرے کردار تک نہیں پہنچتا جس کے نتیجے کے اندر قتل عام ہے اور اگر کوئی کہیں مضبوط ہیں تو وہاں قتل خال خال پایا جا رہا ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ حجاز کی مثال موجود ہے وہاں سالوں کے بعد کوئی قتل ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ یورپ امریکہ اور دیگر ممالک جو دیکھیں ان میں قتل کی جو شرح ہے اور اس کو سعودی عرب سے موازنہ کرے پاکستان سے موازنہ نہ کرے اس لیے کہ پاکستان میں جو قانون ہے وہ غیر موثر ہے اس طرح باقی بھی جتنے بھی جرائم ہیں اگر ان کی سزا دی جائے تو جرم کی حوصلہ شیکنی ہوتی ہے اور آگے جرم کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ شانہ نے قرآن مجید میں زنا کو انتہائی بے حیائی کہا اور اس سے حرج یہ واقعہ ہوتا ہے کہ نسل انسانی اور نسل کا نقصان ہوتا ہے اور ویسے بھی کوئی بھی شریف النفس انسان مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو اس کی شرافت اس بات کی اجازت نہیں دیتی اسلام نے فطرت سے جنگ نہیں کی مرد اور عورت کی جو طبی ہی خواہشات ہیں ان کی تکمیل کے لیے نکاح کا راستہ دیا اگر ایک نکاح سے اس کے ارد گرد تدا ہوا حساب وہ کمزور محسوس کرتا ہے زمانوں کا تغیر اور تبدل یا اس کی ضروریات یا اس کی خواہشات زیادہ ہے تو اسلام نے دوسرا تیسرا چوتھا راستہ مرحمت فرما دیا تاکہ یہ جائز راستے پہ گامزن رہے برائی کی راہ اختیار نہ کرے اس کے باوجود اگر کوئی شخص گناہ کا اس جرم بد کا ارتقاب کرتا ہے تو اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو شریعت اس کو سو کوڑوں کی سزا دیتی ہے کہ اس نے نکاح کر لیا ہوتا زنا سے گریز کیا ہوتا اپنی خواہش کی تکمیل کا جو راستہ ہے وہ نکاح کے ذریعے سے حاصل کرتا نہ کہ زنا کے ذریعے سے لہٰذا اس کو سو کرڑوں کی سزا شریعت کی جانب سے متعین ہے جو بطور حد ہے حد جو اللہ تعالی کی طرف سے چیز مقرر ہے اس کو حد کہتے اور جس چیز کو قاضی اپنی سواد سواد دیت پہ جج اپنی دیت پہ سزا لکھتا ہے اس کو تاظیم کہتے اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا تاکہ اگلی بات سمجھ میں آئے تو سو کوروں کی سزا غیر شادی شدہ زانی اور زامعیوں کے لیے بطور حد مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشار فرمایا زمیا تو وہ زانیہ عورت اور زانی مرد جب یہ عملے بد کرے تو ان کو سو کوڑے مارے جائیں گے یہاں زانیہ کو زانی سے مقدم رکھا گیا جبکہ قلع مسجد کے اندر مرد کو مقدم رکھا جاتا ہے اصار کو وسار چور اور چورمی وہاں چور کو مقدم رکھا گیا اور چورمی کو مؤخر کیا گیا اور یہاں جو ہے وہ زبیا کو مقدم رکھا گیا اس کی حکمت یہ ہے کہ اس عمل کے اندر عورت کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے تو بطور حد سو کوڑے متعین کر دیے شریعت اسلامیہ نے اب کوئی شخص شادی شدہ ہے تو اگر وہ یہ فعل بد کرتا ہے تو شریعت اس کے وجود کو برداشت نہیں کرتی کہ اس کو شریعت نے ایک سہولت بھی دی لیکن اس کے باوجود اس نے دوسری عورتوں سے اپنا منہ کالا کر کے بہت بڑی غلطی کی ایک تو اس نے زنا کیا اور دوسرا اس نے اپنی بیوی کا حق غصب کیا اس نے بوڑھا گرم کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دھرتی پہ جینے کا حقدار نہیں ہے شریعت نے اس کو رجب کی سزا سنائی کہ اس کو جو ہے وہ رجب کیا جائے پتھر مارا مارے جائیں یہاں تک کہ کہ وہ اس سے زمین پاک ہو جائے اس کے وجود سے زمین پاک ہو جائے یہ شریعت حکم ندی حدیث متواترہ اس پہ موجود ہے اگر کسی مرد نے کسی عورت سے زبردستی زنا کیا عورت اس کے لیے نہیں چاہتی تھی تو اس زنا کو زنا کہتے ہیں تو چونکہ عورت کا قصور نہیں ہے تو جب حد نافذ ہوگی تو عورت پہ حد نافذ نہیں ہوگی اگر یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ جائے کہ عورت کی رضابندی شامل نہیں تھی چونکہ اس کا قصور نہیں ہے اس کو مجبور کیا گیا جس کو مجبور کیا گیا ہے شریعت میں اس کو معافی ہے ان اللہ انتہا والا امتی القطاف منجسان مس ٹکڑے ہوئے ہو شریعت میں تین شخصوں کو معافی ہے جو بھول کے کام ہو جائے جو جو ہے وہ مجبور ہو جائے اور جو خطا ساز رہے. کرنا کچھ اور چاہتا تھا کر کچھ ہو رہا ہے تیر مارنا چاہ رہا تھا کسی کو لیکن لگ کسی اور کو گیا وہ شکار کے لیے جا رہا تھا وہ قطل خطا ہوگا اس میں پساس نہیں ہے تو تین چیزیں معافی ہیں ان میں سے ایک چیز جو ہے جس میں مجبور کیا گیا تو اگر عورت مجبور کر دی گئی تو اس کا اس کی رضا شامل نہیں تھی تو اس میں عورت کو سزا نہیں ہے دور رسالت میں ایسی مثال موجود ہے کہ مرد پہ حد جاری کی گئی اور عورت پہ حد جاری نہیں کی گئی تو شریعت نے سو کروں کو بطور حد نافذ کیا اور رجم کو بھی بطور حد نافذ کیا حدیث و متواترہ سے رجم کا ثبوت موجود ہے اور پھر جب اس عمل کو اور اس حدود کو بیان کر دیا گیا اگر کسی سے کوئی غلطی سازد ہو جاتی مدینے کا معاشرہ اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا انسانی تقاضے کے تحت اگر کوئی خطا سرزد کر بیٹھتا تو وہ خود اس کی سزا کے لیے حاضر ہو جاتا مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے حضور تشریف فرما تھے ایک صحابی جن کا نام تھا باعث ابن مالک رضی اللہ تعالی اب ہو وہ کھڑے ہو گئے کی یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کر دو تو جاؤ اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہارے گنا معاف کر دے گا گئے معافی کی معذرت طلب کی اللہ سے بخشش مانگتے رہے لیکن پھر دوبارہ پلٹ کے آ گئے بے چینی تھی اس طرح تھا ارض کی تہر یا رسول اللہ حضور مجھے پاک کر دو آ کر میں من جاؤ میں نے کہا اللہ سے معافی مانگو وہ کریم ہے تباب ہے تو قبول کرنے والا ہے تمہیں معاف کر دے گا گئے معافی مانگی پھر پلٹ کے آ گئے کا اشتراک تھا اندر بے چین تھا ارض کی حضور مجھے پاک کر دو کالا بیما ہوتا ہے رو کا کہا کون سا گنر کیا کہ تجھے پاک کروں تجھے بار بار کہا کہ جاؤ معافی مانگ لو اللہ معاف کر دے گا تم پھر پلٹ ہو بتاؤ کہ میں کس جرم سے بات کروں کالا میں حضور مجھ سے زنا سازد ہو گیا اور میں شادی شدہ ہوں ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو سزا شریعت نے متعین کی ہے میں دنیا میں ہی وہ سزا لے لوں تاکہ آخت کی سزائیں برداشت کرنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ نشکات کی روایت ہے جمیل ابین ریاض کی حضور جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آپ کے جوتے رکھے جائیں گے یاغلی بل ہوما دماغ جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے رستے سے باہر آ جائے گا یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے اور جو جہنم کے سب عذاب ہے الیاز بلّہ حرض کی حضور میں ان سخت آزادوں کو نہیں سہ سکتا میری گزارش یہ ہے کہ مجھے دنیا پہ ہی پاک کر دے تاکہ آکت کے عذاب سے بچ جاؤں کیونکہ جب بندہ اپنے اوپر حد شری لے لیتا ہے تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو حضور نے فرمایا کہ اس کا توازنے اکلی تو ٹھیک ہے سیاحا سے پوچھا کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زیل خراب ہو گیا اور بات کر رہا ہے اس کو پتا نہیں کتنی کڑی سزا ہے شہم ارض کی لباس ہے کہا اس نے شراب کو نہیں پی رکھی کہ دشے میں یہ بات کہہ رہا ہو. ایک وہ پھر اقرار کر چکے شریعت چار گواہ مانگتی ہے اور جب بندہ خود کرار کرنے پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس نے خود کرار کیا تھا بار بار اقرار کر لیا آتا کہ جاؤ جا کے اس کو سنسار کر دو سیابا اللہ گئے اور مائزد مالک کو پتھر مارنے شروع کر دیا ایک روایت کے لفظ حضور مسل نب دی ہے مسلح پہ آنکھوں میں آنسو ہے بدن پہ کپ کپاہٹ ہے کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے کسی نے دیکھا کہا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی رو رہے ہو کہا وہ میرا عدل تھا یہ میری محبت ہے میری محبت ہے کہ میں رو رہا ہوں اللہ کے محبوبہ کسی بھی زبان سے جنازے میں جاتے ہوئے بات وسلم غصے سے خبردار اگر کسی نے میرے ماس پہ بات کی اگر اس نے زدہ کیا تھا میرے سزا بھی دلائی میرا باعث اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دے تو سب کی مغفرت ہو جائے اس قدر اس نے اپنے آپ کو پیش کر کے سچی توبہ کا مظاہرہ کیا ہے اگر اس کی توبہ سب کو تقسیم کر دے نہ کفاہ ہو سب کے لیے کافی ہو جائے اب حضرت مائز اپنے مالک جنازہ حضور نے خود پڑھایا تدفین ہوئی پھر روایت نظر آتا ہے ان کی وفات کا دوسرا یا تیسرا دن تھا حضور حضرت مائز ابن مالک کے گھر گئے بحب جلوس جب حضور گئے تو صحابہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے کہا اپنے بھائی بائز کے لیے بقرت کی دعا کرو یہاں سے جو دوسرے تیسرے دن, دن دعا کرتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ حضور مائز ابن مالک کے گھر جا کے دعا مانگ کے آئے اور سیابا پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اب دیکھیے کہ یہ شریعت اسلامیہ ہے اور اسلام کا پیدا کرتا کو معاشرہ ہے پتی معاشرہ جس میں اگر کسی سے کبھی خطا سازد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو خود پیش کر کے اپنی پاکی کی بات کرتا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں یہ تو چار کی زندگی ہے اب اگر زندگی میں جھوٹ بول کے بچا بھی لوں لیکن اللہ کے حضور تو میں پیش ہونا ہے تو اس لیے وہ جھوٹ دی بولتا اپنی بات حضور کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اپنی سزا لے دیتا ہے تین دی چار واقعات پورے دورے نقبی کے اندر ایسے ہوئے ہے اور پھر اس کے بعد ایسا ستھرا پاکیزہ معاشرہ کہ ایسے واقعات ہوئے ہی نہیں بات جو کھولا پائے راشنیت کا جو دور تھا اس میں بھی اکا دکا واقعات ہوئے اور وہ نے اپنے آپ کو خود پیش کیا حد کے لیے حد ناپس کر دی گئی اور معاشرہ امرت کا گہوارا رہا پھر جو, جو وقت گزرتا گیا اور سزا جزا کا جو تصور ہے اسلام کا اس پر جو عمل درآمد ہے وہ کمزور ہوتا گیا تو جب سزا کمزور ہوتی گئی تو جرائم بڑھتے گئے ہم نے پاکستان لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے حاصل کیا تھا ہزاروں بہد اپنی مکتا بری گودیاں سبز حلالی پرچم پر نشاور کرتی تھی وہ منظر ہمارے بوڑھے کبھی نہیں بھول سکتے جب عورتوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنو کے اندر چھلانگے لگائی تھی وہ حالات کتنے دردناک تھے جب ماں نے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان کا گلا گبا دیا تھا وہ دردناک کہانی کتنی خونی ہے کہ تاریخ کی اتنی بڑی ہجرت اور کتنے لوگ جو وہ ان کی گودوں سے ان کے بچے چھین کر کر پانچ کی ڈھوکوں پہ چڑھائے گئے لیکن اس کے باوجود بد عزیز کی طرف بڑھتے ہوئے قابل جوش و جذبے میں یہ نعرے مارتے ہوئے آگے بڑھتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں یہ جس نے یہ نعرہ دیا اصرت سودائی وہ کارج میں پڑھتا تھا نوجوان کسی ہندو لڑکے نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مطلب کیا تو اس کی زبان سے بے ساک نکلا لا الہ الا اللہ پھر اس کے بعد باقاعدہ اس نے نظم لکھی اب کو عمر کیا کوئی حصے میں ہے تو اسی نبے سال کی عمر ہوگی تو تقریبا دو تین ماہ ہو گئے میں بس ملنے کے لیے گیا تو اس کی آنکھیں برس رہی تھی کہ ہم نے پاکستان کس لیے بنایا تھا اور اب مطلب میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ان سے پوچھو جنہوں نے اس راستے کے دل قربان کیا دی اس راستے کے اندر دکھ چھیلے اور اس راستے کے اندر مصیبتیں صحیح کیا تھا ایک تجربہ گا چاہتے تھے کہ جس میں اسلامی اصولوں کو آزمایا جائے اور دنیا کے سامنے ہم نمونہ بنے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے یہ ریاست مدیجہ کا فیضان ہے اور یہاں اسلامی قوانین کا تجربہ ہو رہا ہے دنیا والوں آؤ ہمیں دیکھو اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا نظام نافذ کر دو ہم نے دن... اپنے آپ کو ایک نمونہ اور مثال بنانا تھا اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پہ یہ وطن حاصل کیا تھا اور یہ بات ذہن میں رکھی کہ دنیا کے اوپر جتنے بھی ملک ہیں ان کا جغرافیہ پہلے ہے نظریہ ان کا بعد میں ہے لیکن پاکستان ایسا ملک ہے جس کا نظریہ پہلے ہے اور جغرافیہ بعد میں اس کا نظریہ پہلے وجود میں آیا اور وہ لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند رکھنا تھا پاکستان بن گیا ابھی زیادہ عرصہ گزرا تھا کہ پاکستان کے باندھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے زیارت میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ساری باتیں سیدھا راس میں ہے وہ ایک الگ دکھ رہا ہے الگ کہانی ہے اس کے بعد پھر پاکستان کے یکے بعد دیگر حکمران آتے رہے اور انہوں نے جس انداز کے ساتھ ملک کو لوٹا اور ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھایا وہ کسی سے بخفی نہیں پھر ملک کی نظریاتی سرحدوں پہ بھی حملے ہوتے رہے لیکن انیس سو اٹھاسی سے لے کر آج تک مسلسل امریکی دباؤ پہ غیر ملکی آکاؤں کی خوشنودی کے لیے بہت کچھ ہوتا رہا کچھ حکومتوں نے کچھ مانا کچھ نہ مانا لیکن موجودہ حکومت نے مغربی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جس انداز کے ساتھ قدم بڑھایا وہ انتہائی شرمناک ہے جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ پہلے ہی کیا کم تھا کہ اس کو سندن دے دی جائے کیا یہ کم ہے کہ وی برہنا حالت کے اندر بیٹی باپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور شادی کی تقریب اور بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے اور باپ کو شرم نہیں آ رہی کیا یہ معاشرے میں کم گرم ہے کہ بہن بھائی اکٹھے ہیں اور بہن کا لباس ایسا ہے کہ بھائی اس پر شرم سے پانی پانی ہونے کی بجائے وہ شاید اپنی بہن کے حسن کی داد مانگتا ہے یہ معاشرہ ہے ہمارا پہلے معاشرے میں بے حیائی اریا اور امرود خانہ برائی اور بدی کیا کام تھی اس معاشرے میں کیا گنا اور جرائم تھوڑے تھے مزید یہ کہ موجودہ حدود دل جو کہ تحفظ نسماں کے نام سے ایک دل لایا گیا ہے اس میں زنا بل جبر کو حد سے خارج کر کے اس کو تاظیر کے زمرے میں لایا گیا ہے کس پہ حد بھی جاری ہو سکتی اس پہ تاضیر لگے گی اور وہ کاضی کی ضوابدین پہ ہے کہ وہ جتنی مرضی سزا دے دے اور پھر سبائی حکومت کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو سبائی حکومت جو ہے وہ اس کو سزا کو ختم کر سکتی ہے یا اس کو تبدیل کر سکتی ہے زنابات کو حد میں رکھا گیا لیکن اس کے اوپر بھی اتنی شرائط لگائی گئی کہ اگر کسی کے ساتھ زنا ہوتا ہے تو وہ قابل دست اندازی پولیس نہیں ہوگا وہ دو گواہ لے کر عورت جو ہے یا کوئی مقدمہ درج کروانے والا وہ سیشن جج کے پاس جائے گا اور پھر وہ مقدمہ درج کروائے گا اور اگر یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ گئی تو پھر جو مجرم ہیں ان کو سمجھ جاری ہوں گے اور پھر وہ گرفتار ہوں گے بھلا اتنی دیر مجرم انتظار میں بیٹھ رہیں گے کہ ہمیں کوئی آئے اور پکڑے اور جو زنا بالجبر جو انتہائی سنگین جرم ہے ایک تو زنا اور دوسرا عورت پر ظلم ہوا اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ اس کے اوپر جبر ہوا تو وہ زیادہ دیر بےزنا بے راز ہے لیکن اس کو حد سے تاظیر میں لایا گیا تاکہ اس راستے کو آسان کیا جائے اور جو ہے وہ یہ دروازہ کھول دیا جائے اور اس میں بھی یہی شرط رکھی گئی کہ عورت جو ہے وہ اپنے ثبوت لے کے سیشن جج کے پاس جائے پولیس اسٹیشن جانے کہا اسے حق نہیں ہے تاکہ اتنی دیر میں جو ہے وہ بجرنگ باہر جائیں یا دباؤ ڈال کے سلا کروں اور پھر اس کو بھی تاظیر میں رکھا گیا کہ جج اپنی مرضی سے جو چاہے سزا دے سکتا ہے جس معاشرے میں تھانے کچہریاں بکتی ہو اس معاشرے میں انصاف کی کہاں توقع ہوگی اور جس نے ذنا بالجبر کیا ہے تو وہ کیا اپنے اوپر کوئی بھاری سزا لے گا وہ تو رشوت دے کے انتہائی کم سزا اور اگر ایسا ہو بھی جائے جج سزا دے نہیں دے تو سبائی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ اس سزا کو بوقوف کر دے یا اس کو تبدیل کر دے اور یہ زناب رزاق کے در جہاں حد ہے وہاں بھی سبائی حکومت کو اختیار دے دیا گیا اب سبائی حکومت کے جو کار پرداز ہیں ان سے کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ کس نے حق دیا ہے صوبائی حکومت کو کون اللہ اس کے رسول کہ جو اقامات ہیں جو ہمارے ساتھ دے جب حد نافذ ہو جائے تو پھر کوئی اس حد کو بدل نہیں سکتا اور آپ جانتے ہیں جب ایک قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا تو حضرت اسامہ بن زید کی وساطت سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں سفارش پیش کی گئی حضور یہ ہاتھ نافذ کرنے کا حکم دے دیا گیا لیکن یہ قبیلہ ریا نے اسلام لایا ہے امیر کبیر خاندان ہے عورت کا معاملہ ہے اگر ہاتھ کٹ گیا تو یہ کہیں اسلام سے منحرف نہ ہو جائیں لہذا اگر سزا میں تبدیلی کر دی جائے یا سزا ختم کر دی جائے تو یہ ذرا بہتر ہوگا شیاما نے ڈرتے ڈرتے, ڈرتے عرض کی حضرت شامہ بن زید جو حضور کے خادر تھے ان کے ذریعے سے کہ تم حضور کا مور خوشگوار ہو تو تم یہ بات ارض کر دینا انہوں نے حضور کو وضو کراتے ہوئے یہ بات کہی اور قریب بھی سوکھتے ہی فرمایا بلال کو بلاؤ بلایا گیا فرمایا بلال مسجد میں ببر بچاؤ اور منادی کر دو لوگ اکٹھے ہو جائیں لوگ کٹھے کر دیے گئے اور مجمع لگ گیا حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے فرمایا تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ اگر ان میں سے کوئی امیر آدمی جرم کرتا تو اس کے لیے تابیلیں گھر لیتے اور غریب جرم کرتا تو اس کے اوپر حد نافذ کر دیتے ہمارے میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا لو سارا تک فاطمہ بن تو محمد دن لگاتا محمد دن تم تو اس فاطمہ کی بات کرتے ہو اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹتا یہ سعید اسلامی ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ جب حد کا بفاظ ہو جائے اس حد کو بوقوف کر دے اور ہمارے سبائی وزیر وزیر اعلیٰ کس کو نہیں پتا کہ کتنے بڑے ہلڈے اور بدماش ہیں ان سے توقع اور ان کو یہ حق دیا جائے جو پہلے ہی لوگوں کی آدمی کے محاطر نہیں ہیں بلکہ آدمیوں کے لٹےڑے ہیں ان کو یہ حق دیا جائے کہ زناب دل جبر کی سزا کو جو عدالت بھی دے دے یہ محفوظ کر سکتے ہیں اور ہماری حکومت اور ہمارے وزیر اللہ دیکھیں تو صحیح ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ یہ یہ ہنڈر بدماش اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہیں اور ہمارا بھی حق ہے آئندہ الیکشن میں ان کی شکلیں پہچان لو ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے نہ کسی گروہ سے اور ہم سیاسی دکانداری رکھتے ہیں یہ عقیدہ ہے سیاستنی کو مبارک ہو کہ فیض عشق سے ہے ناخن میرا سینہ کا راج ہم تو کسی اور راہوں کی مسافر ہے ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ کسی اور راستے میں کٹتا ہے ہم تو اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ہماری زندگی کا ایک لمحہ دین کی راہوں میں بچھا ہوا ہے ہمیں کوئی سیاست سے غرض نہیں لیکن یہ میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان ہندوں کے چہرے پہچان میں ان بدماشوں اور لٹے کے چہرے پہچان لے بیٹیاں اور میری بہنے میری مائیں اپنے پردے کی خود حفاظت کرے اس پردے کو بوجھ نہ سمجھے آج مغرب پراپے دندا کرتا ہے کہ عورت کو حق ہم نے دیا ہے اس نے تو نبے ہزار عورتوں کو زندہ جلایا ہے کلیسا پڑھے اپنی تاریخ مغرب پڑھے اپنی تاریخ یونان اپنی تاریخ پڑھے کہ بیٹی اگر عورت اگر لنگڑا کا جمل دیتی ہے تو خامد کو قانونی حق تھا کہ اس کو زبا کر دے برسری اپنی تاریخ پڑے رسم ستی کے نام سے کیا ظلم نہیں ہوتا تھا عورت کو کس نے حق دیا انسان تو عورت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تھا اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لیتی تو باپ اس کو زندہ در گور کر دیتا بھائی قتل کرتا کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے آج بوڑھی کمر پہ باپ گوریاں لاد کے کام کر رہا ہے میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کیلے کر رہی فیکٹری میں جوان بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کر رہی ہے یہ بھائی کو قتل کرتا تھا یہ باپ تو زندہ کو زندہ کا گور کرتا تھا آج یہ اوور ٹائم لگا رہا ہے یہ جھکی ہوئی کمر کی اوپر لاز لاز کے اوپر گوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے باپ کے دل میں اور بہن کے جو بھائی کے دل میں بیٹی اور بہن کی محبت کس نے ڈالی اسی مصطفی جانے رحمت میں اس نے شریعتوں نے دیا یہ تو قاتل بند بہنوں گئے بیٹیوں کے لیکن اب بیٹی گھر کی زینت ہے جب گھر سے باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے پوٹ پھوٹ کر روتا ہے اللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ٹیچر تھے ہمارے ان کی بیٹی فوت ہو گئی اور جب قبر میں دفن کر کے مٹی قبر بنا کے واپس پلٹنے لگے تو اس وقت ان کے بدن پہ ہاشا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے اس طرح ہاتھ اٹھایا وہ ہاتھ مجھے آج بھی ہاتھ ہے ہاتھوں کا کانپ رہا تھا اور بمشکل ان کی زبان سے یہ دو جملے جاری ہوئے یہ ہاتھ اٹھایا اور روتے ہوئے کہا کھلونا ٹوٹ گیا آج بیٹی قبر میں جاتے ہیں تو باپ روتا ہے باپ کا کلجہ پھٹ جاتا ہے بیٹی بیٹی کی وفات پہ اور اس کے ہاتھ پوڑے کرنے کے لیے باپ کیا کیا نہیں کرتا ساری ساری کام کرتا ہے برا باپ ڈابڑا اٹھا کے کام کرتا ہے کہ نہیں کہ میرے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں جبان بھائی کو اپنی جوانی کا ایک ایک لمحہ فیکٹری میں اور مجھے ٹائم لگا کے گزارنا ہوتا ہے جوانی کا आता سے نظر نہیں آتا اس سے آرام نہیں چاہیے وہ بہن کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے بہن کی یہ عزت اور بھائی کا یہ کسی نے میں یہ پیار اور بیٹی کی یہ آبرو یہ کس نے دی یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے میری بہن میری بیٹی تو تو سجمے میں سر حق کے شکر ادا کرتی رہے تو تو حق کے شکر بھی ادا کر سکتی تو آج سڑکوں پہ جلوس نکالتی پھرتی ہے کہ مجھے حق مل گیا میرے حقوق کا تاثر ہوا یہ تو آنکھیں کھلے گی جب تجھے عدالت میں جانا پڑا کوئی غنڈہ کر یاد نہیں اور پھر پولیس بھی جنا مقدمہ درج نہ کرے اور تا کے سیشن کے سامنے کھڑے ہو کے تغاثہ کرے اور چار گواہ ڈھونڈے دو گواہ موجود ہو تو پھر مقدمہ درج ہو اور پھر سمجھ جاری بھی ہو پائے سبوت تک بھی مقدمہ پہنچ جائے تو پھر مجرم میں پکڑے جائیں اور تیرے اوپر دباؤ بھی موجود ہو اور اگر سب کچھ کرنے کے باوجود سزا مجرموں کو مل بھی جائے تو جو صوبائی حکومت اس کو مقوف بھی کر دے یہ اس وقت پارکیں کھلے گی جب یہ معاملے مقدمات ہوگے جب اس پر عمل درآمد ہوگا تو میری بیٹی میری بہن تو مغرب کی بیٹی نہیں تو مشرق کی عزت ہے تیرے سر پہ سلطفان کا سایہ نہیں گمبد خرا کی چھاؤں ہے आ, आ. تو یورپ کی چینوں نہیں تو فاطمہ ہے आ. تو عائشہ ہے تو خداجہ ہے تو نگار خانوں کی رونت نہیں تو گھر کی زینت ہے تیرے, تیرے برکے کی ایک سمجھ تیری غورت کا پتہ دیتی ہے تیرا قبضہ تیرے حیا کی داستان ہے تیرے سر کا آنسر تیری آدمی کا پہلا ہے میری بیٹی آج تمجھ جا معاشرہ سمجھ جائے گا اگر تو پاکے میں چلی جائے گی معاشرہ عزت پا جائے گا تو سمجھ جائے گی معاشرہ کھل جائے گا تو اگر ماں ہے کہ قرآن پڑھے تو بیٹا کربلا بلا جاتا ہے اگر تو تہن ہو کہ قرآن پڑھے تو ندانی کیا سوزے کراتے تو دیگر وہ کرد دیر اگر تو بہت ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے اگر قرآن پڑھے تو باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنتی ہے اور اگر ہو کے جو قرآن پڑھے تو شوہر کی عبادت میں نور آ جاتا ہے اس کی زندگی نکھار آ جاتا ہے اس کی روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو مغرب کی بیٹی نہیں تو تشرق کی آبرو ہے تو نور جہاں نہیں ہے تو زندے ہوا نہیں ہے میری بیٹی میری بہن توری نہیں ہے تو خانوں میں ناچنے والی نہیں ہے تو گھر کی آبرو ہے تیرے پائے تیرے پاؤں کی جو چمکا ہے تیرے پاؤں میں پڑے ہوئی جو پاجیب ہے شریعت تجھے کبرن لگاتی ہے کہ اس کی آواز بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ جائے یہ تجھے پابندی لگائی جا رہی ہے یہ تجھے پابندی لگائی جا رہی ہے کہ تیری آبرو کا محافظ تیرا برقعہ اور تیرے برقے کا ایک ایک طرح عزت کا پتا دیتا ہے میری قوم کی بیٹیاں اس بات کو سمجھے کہ وہ تتلیاں نہیں حیا کی پتلیاں ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کا بھی شکر ادا کرتے گزرے اللہ کا بھی شکر ادا کرتے گزرے آج عورت کو حقوق دینے کی بات ہوتی ہے میں نے کل ایک فون پہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ مظلوم عورت کا روپ بیوی کے روپ میں اندر دنیا کے اوپر رہا ہے مومن آئیے حضور نے بیوی کو اس انداز کے ساتھ محبت دی کہ محبوبہ کی مسلمت بٹھایا جب حضرت خداجت القبرا نے آخری لمحے موت زندگی کی کشم کشمی حضور سے چادر مانگی تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں یشکوں سے بھر آئیں اور حضور نے کہا اے خدا تھی تو چادر مانگی ہے سنے حقوق انسانی کی تنظیمیں سنے ایجنسیوں کے بندے موجود ہیں تو وہ سنے اور عورتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرنے والے کوئی ایسی مثال تو نہیں کہ حضور نے اس وقت جب ان کی زوجہ چادر مانگ رہی ہے حضور پوچھا ہے خدیجہ تو چادر کیوں مانگتی ہے آج کی حضور اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے اس لیے میں چادر مانگ رہی تو آنکھیں آنکھوں سے بھر آئی فرمایا خدیجہ تم نے تو چادر مانگی ہے لو ارفتے جلدی لا آئے تو اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا ایسی مثال لائے تو صحیح کس نے دیے حقوق عورت کو ماں تو پیسے میں بچتی تھی اس کے کبلوں پہ جنت کھینچ کے کس نے رکھ دی ذرا غور تو کرے عورت کہ مجھے کس نے حق دی آج وہ ناپتی ہے کہ میرے تحفظ کا دل پاس ہوا ہے یہ تیرا تحفظ نہیں یہ تو تدلیل ہے جو تجھے گھر کی چار دیواری سے باہر نکال کے نگاہ خانوں میں لاتا ہے وہ تیرے حسن کی داخ نہیں دیتا اپنی شہادت کی تکمیل کرتا ہے تو دیا نہیں کہ تجھے اٹھا کے جہاں مرضی لے جایا جائے, جائے تو سورج ہے تو چاند ہے تو ستارہ ہے تو کائنات کی روشنی اور کائنات کے اجالنے کا حوالہ ہے تیرے دم سے تصویر کائنات کے اندر رنگ ہے تیرے پردے میں تیری آبرو ہے تیرے پردے میں تیری عزت ہے آئیے ہم خود بھی اور اپنے ہم خانہ کو بھی دین کے راہوں کے مسافر بنائے ان حکومتوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اور ان کے اس بل کو ہم مسترد طرح ہیں جس میں فحافی اوانی اور ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ایسے پیچیدہ راستے اختیار کیے گئے تاکہ رما کا دروازہ کھول دیا جائے اللہ اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کے حال پر رحم فرمائے پچھلی امتیں اگر ایسا کوئی کام کرتی تھی شکلیں بدل جاتی تھیں سور و بندر بن جاتے تھے یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ ان کی شکلیں بگڑی ان کی شکلیں بگڑ بگڑی جو انہوں نے کی ہے आओ, خدا بن جو چار دن کی زندگی ہے چار دن کی زندگی موت دروازے پہ دستک دے رہی ہے پتہ نہیں کس وقت موت کا سندیش آ جائے اپنی شادی بیاہ کی تقریب کے اندر ذرا غور فرما لیا کرے اور پردہ شریعت کی طرف سے پابندی جو ہے پردے کی یہ عورت کے لیے قید خانہ نہیں بلکہ بلکہ کا ایک, ایک تار عورت کی آبرو کا محافظ ہے اللہ توفیق عطا کرے واخر دعوانا الحمد الحمدللہ فلا تل جمع تہازی ما جما مالک اپنی رحمتوں سے مالا مال فاوت ہے ہمیں نیک بن جانے کی توفیق فرمو احمد مالک ہمارا دل ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری یادوں سے عبارت رہے جین تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہے ہر علت ہر قلت ہر سے رہائی دے دے اپنے نبی کے در کی گدائی دے, دے اے اللہ ملک پاکستان میں نظام مصطفی کا سویرا طلوع فرمان ملک پاکستان میں نظام مصطفی کا سویرا طلوع فرمان اے اللہ ملک پاکستان میں نظام مصطفی کا سویرا طلوع فرما میرے مالک ہمیں صالح اور دین دار حکمران نصیف فرما۔ ہم نیک بن جائیں گے تو ایسا ممکن ہے اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ خاتم ایمان پہ فرمانے اپنی رحمتوں سے نواز دے اے میرے مالک ہم کمزور ہیں اپنی حدوں کی تو خود ہی حفاظت فرما لے صلی اللہ تعالی علی النبی الامین والہی واسہال یجمعین بے رحمتی کا یا رحم الراحمین hawaa ke la shaayad bhoojuri mein se khauf hai mana ke la chaayad bhoojuri mein bahare managh la بفا آدمی چنگی مسلمان پہ ہو گئی ماپلی پروق کے کا نقشہ تھا پروک کے کا تھالا منگ کر دیا جس سے گاہ نے کر دیا اسمان سے وہ عثمان سے وہ گیا میں بیمارا مارا نفر گدار مغور میں مارا نفر گدائی درواز آئے کے یہ سیرات جاگنا دروازائے آئی کے یہ سیرات جاگنا باتیں ڈب رہی ہے رمت رسول کی بات سے دب رہی ہے مت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کر بلا گ منظر جرام حسین کے پھر کر بلا گلا درکار دع میں اگر تجھ کو آجی کا دع اگر تجھ کو آج ملا بین سے فکرے دعا د زین سے فکرے دعا گلا کرنا